الحمد رب العالمين العلم والسلام وسلام ولا سد المبیا اولمرسلیم بعد فاوب بالله من الشيطان الرجيم نر الله الرحمن الرحيم رحیم والسلام وسلام يا رسول اللہ والسلام حبیب اللہ الفلاۃ الله وعلى اللہ علی يا نور اللہ سرکار مدینہ قرار قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترغیب نشان ہے جس کا مفہوم کچھوں ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز نور ہوگا سلسلہ اسلامی زندگی میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں ان آج بھی کچھ موضوعات پر گفتگو ہوگی اسلامی زندگی کے مختلف گوشوں کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے آپ کا بھی شیئر رہتا ہے بطور کالز کے نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کال کے ذریعے ہم سے کر سکتے ہیں موضوع کل جو ہم نے چھوڑا تھا اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے آداب سے متعلق اس کو بھی کچھ لینے کی کوشش کریں گے لیکن ایک اہم موضوع ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اور پہلو جو آج رات کی اور کل دن کی مناسبت سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر جو نعمتیں فرمائیں اس کا شکر ادا کرنا اس نعمت کا چرچا کرنا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا تذکرہ کرنا یہ اسلامی زندگی کا مسلمان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے اور آج کی رات کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ کل چودہ اگست اور چودہ اگست کو ہمارا یہ وطن عزیز پاکستان یہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ عظیم نعمت ہمیں ملی ملک بھر میں اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اس ملک سے وابستہ اور جو بھی اس سے محبت کرنے والے افراد ہیں وہ رہتے ہیں اپنے اپنے طور پر خوشی کا اظہار کیا کرتے ہیں خوشی کا ایک موقع ہے اس کو منایا کرتے ہیں اس موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے کہ جشن آزادی جو ہے وہ کس طرح سے منانا چاہیے اور اس کے حوالے سے کیا ہماری نیتیں اور مدنی پھول ہونے چاہیے آپ نے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا کچھ لوگ ابھی سے منانے کی تیاریوں میں ہوں گے کچھ نے رات کو کچھ طے کر رکھا ہوگا کسی نے کل کے کچھ سوچ رکھا ہوگا تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اس اہم موضوع سے متعلق بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں ان شاء اللہ آپ کے کالز کو شامل کریں گے اور نگرانی شورہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ان ان کے بھی مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے حضور چودہ اگست کی رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ایک نعمت ہے اس نعمت پر اس خوشی کے موقع پر ہر شخص حسب حال حسب ذہن حسب علم منانے کی سائی کرتا ہے اسلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اسلامی زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ایک مسلمان کی زندگی کے ایک حوالے سے اگر ہم غور کریں تو آج کی رات اور کل کا دن ہمیں کس طرح سے منانا چاہیے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کچھ مدنے پھول الحمدللہ علیہ العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بائد فعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعیتاً یہ ایک اہم موقع پر ایک اہم سوال قائمت ہو بھی رہا ہے کہ ہمیں جشنِ آزادی کیسے منانی چاہیے جی مسئلہ یہ ہے کہ جب جشن کا نام لیا جاتا ہے جشن تو ذہن میں جشن منانے کا ایک تصور ابھرتا ہے کہ ایک میلہ ہوگا ڈھول ڈھبا کے ہوں گے فلجھڑیاں ہوں گی پھول جھڑیاں ہوں گی آتش بازی ہوگی ناچنا گانا ہوگا اور مرد اور عورت ہوں گے اور خوب اللہ گلا ہوگا یہ ایک جشن کا ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے اگر میں چینل کے ناظرین سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے ہے تو شاید ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا موضوع اسلامی زندگی ہی ہے جی بالکل تو شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں مغربی تہذیب سے ملا کے انہوں نے اپنے کسی بھی موقع کے جو جشن منائے وہ جشن منانے کے انداز ان کے اسی طرح کے ہوا کرتے تھے صحیح اور مسلمانوں نے وہاں سے اپنی جشن منانے کا ایک انداز لیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی خبر ملتی کوئی نعمت کی خبر ملتی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا شام بھائی کرام کا انداز کیا ہوتا تھا اس طرح کے واقعات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے کانسپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ کس انداز پر خوشی منانی چاہیے کوئی نعمت کی خبر ملے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں جیسے کوئی صحیح. نعمت کی خبر ملتی ہے تو سدا شکر ادا کیا جاتا ہے صحیح تو یعنی نعمت جب رب کی طرف سے ملی ہے خوشی رب کی طرف سے ملی ہے ایک راحت ایک سکون رب کی طرف سے ملا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ میں رب کو رب کا شکر کیا شکریہ کیسے ادا کروں جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے اس کو ناراض کر کے اس کا شکریہ ادا کریں گے اس کی نافرمانی کر کے اس کا شکریہ ادا کریں گے یا اس کے, اس کے سامنے کوئی ایسا عمل کریں گے جس سے اس کو خوشی نصیب ہو اس کو, اس کو وہ راضی ہو آپ سے کیا اس کو اس کو مطلب کیا اچھا محسوس ہو صحیح ایک مثال جیسے میں نے سمجھانے کے لیے دی تھی اسی طرح اگر ہم یہ غور کریں کہ جشن پہلے میں جشن کی طرف آتا ہوں نا جشن شادی کا جشن کسی کی برتھ ڈے سالگرہ کا جشن جیسے کل ہم چھبیسویں کا جشن منائیں گے جشن امیر ایلس, ولادت ٹھیک ہے ہم جشن ولادت مناتے ہیں ہم جشن مہراج مناتے ہیں ہم ہم نے بھی اپنی خوشیوں کے ساتھ جشن کا لفظ ہی استعمال کیا, ہے, استعمال کیا. بالکل اب یہ دیکھیے کہ جس طرح یہ ایک نعمت معراج کی رات ہمیں نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے آخا کی امت میں پیدا کیا کہ جسے جسے اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی اور آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کریم کا دیدار کیا اسی طرح اور بھی ایسا جشن کے مواد جشن ولادت غوث پاک منا دے کو رمضان المبارک کو دس شوال المکرم کو ہم جشن ولادت عالی آمد... حضرت مناتے ہیں امام سنت <coughs> تو یوں ہم نے بھی اگر غور کرے تو جشن کے لفظ اپنے ساتھ ملا رکھے, ملا رکھے اس کا رکھے مطلب یہ ہے کہ ہم بھی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ایسا ایسا مسلم ایک مسلمان جو ایک مسلم خوشی کو سیلیبریٹ تو خوشی, خوشی کا دن ہے سیلیبریٹ تو کرنا ہے جی اور آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا جیسے کہ وہ حضرت مسا علیہ السلام کو فرون سے نجات ملی اس خوشی کو انہوں نے منایا روزہ رکھ کر وہ آشورے کے روزے وہ جو رکھا کرتے تھے دس محرم الحرام کو جو وہ غیر مسلم رکھا کرتے, غیر جی مسلم کرتے تھے غیر مسلم رکھا کرتے تھے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا شاد فرمائے نا کہ ہم زیادہ ہم قریب ہیں ٹھیک ہے نا پھر نو اور دس کے رو <Rome> روز کو ہم <h gestellt> کو جی ترجیح دی گئی کہ ایک روزہ ملایا جائے گا تاکہ خیروں کی مشابہت نہ ہو صحیح یعنی یہاں بھی دیکھیے غیروں سے فرق کر کے منانے کا فرق ہمیں غیروں سے فرق کر کے منانے اصل میں ایک کانسیپٹ یہ لینا ہے کہ یہ خوشی آئی کدھر سے یہ نعمت ملی کہاں سے ہے اب یہ تصور کیا غیر مسلم کے ذہنوں میں ہے مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خیر و شر رب کی, کی دسر قدرت میں ہمیں جو خوشی نصیبی جاگ آپ کو آپ کے بیٹے کی ولادتی خوشی ہوئی ٹھیک ہے گھر میں بڑے مدتوں کے بعد آپ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی آپ مزارات پہ گئے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضریاں دیں وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی آپ نے صدقہ و خیرات کی آپ نے منتیں مانی کس سے آپ نے التجا کس سے کی تھی اپنے اولاد کی خوشی, ملنے پر... پر... خوشی... کس سے التجا کی تھی آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا آپ نے کس سے التجا کی آپ کے بیٹے کے لیے رشتے نہیں آ رہے تھے آپ نے کس سے التجا کی آپ کو جو خوشی ملی وہ کہاں سے ملی آپ نے رب کی بارگاہ میں انتجا کی رب نے آپ کی انتظار قبول فرمائی اور آپ کو وہ خوشی نصیب فرمائی جب رب کی بارگاہ تو خوشی ملی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اسی خوشی کے ملنے کے ساتھ ہی اس رب کی نافرمانی فرمائی نا نہ فرمانی شروع, شروع یہ کانسیپٹ میں سمجھانا چاہ رہا تھا یہ, د, یہ درست نہیں ہے ہم رب کی فرما بدل یا اللہ تیرہ کروڑ احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ خوشی نصیب کی تو نے یہ ہماری دعا قبول کی یہی چیز اگر ہم جشن آزادی پر غور کریں تو ہمارے کتنی دعائیں کی گئیں کتنی قربانیاں دی گئیں بے کیا بے کچھ نہیں کیا گیا اس آزادی کے لیے ٹھیک ہے اور اسلام کے نام پر بے شک سلیمے کے نام پر یہ ملک الحمد للہ آزاد کیا گیا بالکل اب جب اس کی جشن ولادت کی تاریخ آتی ہے 14 اگست ایک کال کے مطابق 27 رمضان و مبارک تھی جی ٹھیک ہے تو اب اس موقع پر ہمیں آتش بازی اور سائلنٹ سے جالیاں نکال کر مسلمانوں اور لوگوں کو تکلیف دینا اور پھر وہ آو فائرنگیں کر کے اور مطلب کہ لوگوں کو مطلب ہیرسمنٹ مطلب ڈرانا اور خوف کی فضا قائم کرنا پھر یہ, ب... یہ جیسے ہی بارہ بجے تو آپ نے مطلب ٹیپ کو پلے کیا اور دھام کر کے موسیقی کی آواز گونجی اور بعض منچلوں نے ماض اللہ سما مات شراب کی بوتلیں اٹھائیں اور وہ شراب چونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ شرابیں کم پڑ جاتی ہیں بعض اوقات تو یہ ہونا پھر عورتوں اور مردوں کے اختلاط کا ہونا میں ہر درد مند مسلمان سے ہر آشی کا رسوس اثر کرتا ہوں آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جو انداز فی زمانہ جو میں اس بیان کر رہا ہوں خوشی منانے کا اس انداز کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ انداز اچھا ہے اور دامت کیا دامت یہ انداز دعوت اس, یہ انداز جو آپ منا رہے ہیں کیا اس سے اپنے رب کو راضی کریں گے ہم سب یہ ایک تو آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جس خوشی کے حصول کے لیے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے ہم کوششیں کرتے رہے ہم نے بہت ساری قربانیاں پیش کی بڑی تگ و دو کے بعد خوشی حاصل کی اچھا خوشی حاصل ہو گئی تو اب اس کا باقی رہنا بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے کہ جس نے عطا کی تھی اور اسی کا فرمان ہے ل ان شکر تم ل کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں مزید عطا فرماؤں گا اس کو مزید کروں گا تو ہم یہ بھول جاتے ہیں شاید کہ مل تو گئی اب ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ مل گئی اب ہم جو مرضی چاہیں کریں اور پھر اس کے اندر بے برکتی کا ہونا ہمارے آزماشوں حالات ہمارے سامنے ہیں کہ ہماری جو ملکی کی کیفیت ہے ملکی حالات ہیں اور جو مطلب کہ میں اب اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے جی تو یہ سب سمجھ سکتے ہیں ہم ایسے نازک موقع پر ایک بلکہ حد تو رات ایسی ہے کہ مسلمان مل کر استغفار کریں مسلمان مل کر توبہ کریں اللہ اسپیشلی ہمارے ملک کے مسلمان مل کر توبہ کریں اور و توبہ پڑھیں شکرانے کے نفل پڑھیں اور اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کریں یا اللہ ہمارا ملک جو اندرونی بیرونی خلفشار کا شکار ہے اور ہر کے سے ہم مطلب کے پسے جا رہے ہیں ہمارے اندر نہ اتفاق کی کمی ہے مطلب مطلب یہ ملک کے اندر رہنے والا ایک دوسرے کو کس قدر مطلب نفرت کی نظر سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر اگر ہم غور کریں اور ہمارے جو اسلامی اور جو مذہبی اقدار جن کی جن کی جن کو پروان چڑھنا تھا اس ملک ہمارے ملک کے اندر ہم سب نے ان کو مل کر پروان چڑھانا تھا اور سب پر غور و خوص کریں پھر پھر سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی یہ قرآن ہمیں واضح طور پر یہ آیت قرآن ہمیں واضح طور پر سمجھا رہا ہے ہم مفمد اپنی, مفمد اپنی, مفمد اپنی حالت کو بدلنے کے لیے اس رب, رب الف سب سے پہلے توبہ کر استغفار کریں ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں یا اللہ ہم ہی ناقدر ہیں ہمیں قدر عطا کر تاکہ ہم مل کر ہمارے ملک کو اور اس ملک میں رہنے والے تمام عاشقہ رسول کو ہم مطلب کہ ایک انداز سے اور ایک طریقہ کار سے ہم اس کو لے کر چل ہیں جی یہ اللہ کی نافرمانی جی کبھی کسی کو خوشی ہو یا غم ہو جی اللہ کی نافرمانی کا تصوری کہاں ہے مسلمان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا مسلمان تو اللہ کی فرما داری والے کام کرے گا اور اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا بے شک اس لیے میں تمام مدد جائیں گے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ آج کی رات ویسے آج کی رات کو ایک اور خصوصیت حاصل ہے کہ آج پچیسویں شب 25 شب تاخرات ہے اور حدیث پاک کی جو کے, کے پیش نظر رمضان مبارہ کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے تو انی تاک راتوں میں یہ, یہ تاک رات ہمیں اللہ کی رحمت سے نصیب ہوئی ہے اب یہ تاک رات کے ساتھ ساتھ جشن آزادی کی ایک خوشی بھی ہے اور کیا جب کہ کی آج شب قدر بھی ہو این ممکن ہے این ممکن ہے بالکل کوئی اس سے کوئی مریض نہیں ہے تو اب میں تو چینل کے ناظرین کو میں یہ مدنی التجا کروں گا جو اس وقت بالخصوص پاکستان میں جتنے بھی ہیں یا دنیا بھر میں جتنے ہیں پاکستانی جو فورن کے اندر رہتے ہیں وہ بھی منایا جاتا ہے اور بڑا اس کو آپ آج کی رات کو مطلب چینج کر دیں اگر آپ کے کوئی بھی اس طرح کے منصوبے اگر آج تھے یا نوجوانوں کے چکر لگانے کے گھومنے پھرنے کے اگر تھے دوستوں کے ساتھ سب چھوڑیں اور میں باب المدینہ والوں کو جو کراچی کے اسلامی بھائی ہیں ان کو تو میں یہ التجا کروں گا بلکہ اسلامی بہنوں کہوں گا کہ وہ اپنے گھر سے ماہرن کو بھیجیں اب آ جائیے فیضان مدینہ میں ماشاء فیضان مدینہ میں آئیے علم دین سیکھیے مسجد میں رہ کر علم دین سیکھ کر ان شاء جشن آزادی کے سلسلے میں سوال جواب بھی کریں گے ان شاء اللہ تبارا سوال ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں سوال ریکارڈ حضور کرتے ہوئے ہم مطلب کہ آج کی یہ رات گزاریں گے کہ آج جب کہ آج شب قدر بھی ہو اور ہمیں شب قدر بھی نصیب ہو جائے اور آج کی رات رب کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا رمضان ایک نعمت ملی رمضان کے ساتھ ساتھ اشر جہنم سے آزادی یہ نعمت ملی اشر جہنم کی آزادی کے ساتھ ساتھ ابھی پچیسویں شب یہ نعمت ملی پچیس شب کے ساتھ ساتھ چودہ اگست کی رات اگر نصیب ہوتی ہے بارہ بجے کے بعد جیسے کہتے ہیں وہ ایک ہمیں نعمت نصیب ہوئی اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں بیٹھنے کی اگر نعمت نصیب ہوتی ہے علم دین سیکھنے کی نعمت نصیب ہوتی ہے رب کے رضا والے کام میں آنے کی نعمت نصیب ہوتی ہے یہ ساری نعمت جو نصیب ہوتی ہیں یہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہم اس رب کے عزم وج اللہ کا کہ حضور سدا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت دی یہ سدا شکر ادا کرنا یا اللہ کی رضا والے کام میں آ جانا یہ بھی ایک نعمت ہے جی نعمت ہے توفیقی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ربی تو تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جا جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد بے شمار ہیں بے شک نعمتوں میں ہمارا وطن عزیز ہے اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو نظر مد سے بچائے اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے بچائے آمین اللہ ہمارے وطن عزیز کو ترقی دے میں آپ کو دوبارہ عرض کرتا ہوں میں نے بھی مغرب سے پہلے بھی چینل کے ناظرین پر بھی میں چینل پہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو واقعی بتاتا ہوں میں اپنے پرسنلی میری میری ذاتی فیلنگز ہیں ہر کوئی میری اس کے ساتھ اتفاق کرے ضرور نہیں ہے کیونکہ مجھے دعوت اسلامی کے ذریعے پلیٹ فارم کے ذریعے مطلب دنیا کے بہت سارے ممالک میں میں قرض کہہ سکتا ہوں یعنی عرب, عرب ممالک کی طرف فارسٹ کی طرف افریقہ کی طرف اور یہ اس طرح مطلب کہ اور بھی ہند بنگلہ دیش وغیرہ ایشیا وغیرہ میں جانا کیا اتفاق ہوا ہے قافلوں میں وہاں جہاں بھی گئے جس آپ نہ جس ملک کا مجھے وہاں جا کے میرے ملک کی قدر ہوئی ہے اللہ میرے دل میں میرے وطن کی محبت پیدا ہوئے میں نے اس کا اظہار وہاں بھی گیا مجھے میرا ملک آدھا وہاں کے حالات معاملوں کو آگے بڑھائیں گے اتر بھائی رکنے شرح ہیں لائف کال وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک ہو منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ کی درد گفتگو اللہ رب العالمین آپ کے درجۂ درج بلند فرمائے اور یقیناً جس طرح سے جہنم سے آزادی کا پیغام و پیام اور ہر موقع پر ہماری توجہ خواص و عوام کی توجہ آپ مفضول فرماتے ہیں اور اس اہم موقع پر کہ ہمیں اپنے وطن کی آزادی کے موقع پر کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمارا کیا انہماک ہونا چاہیے ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے آج کی شب ہے تو کیسے گزارنی چاہیے کل کا روز ہو تو کیسے گزارنا چاہیے اللہ رب العالمین مرشد کریم دامت بارہ کا دوں گا آریا کیسد آپ کے کی درجۂ بلند فرمائیں جو امت کی اصلاح کے اس قدر اہم امور پر توجہ فرماتے ہیں اور ہماری اصلاح کی صورتیں ہی بناتے ہیں میں آپ کی وسات سے مدنی سین کے ناظرین کو شب آزادی انڈر انڈرسڈے کل کا دن چودہ اگست کا ہوگا اور ایک لحاظ سے جو کہ اسلامک پٹو سے پہلے رات آتی ہے اور پھر دن آتا ہے تو اس لحاظ سے آپ کی وساطت سے میں جشن آزادی کی ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور الحمدللہ رب العالمین جس طرح نگران شرح دامد برکات ہوں لاہریاں واقعی ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ ہم سب کے لیے انتہائی اہمیت کی بات ہے انتہائی جسے کہنا چاہیے کہ بیلفیشنٹ ہے اس انداز سے کہ واقعی ہم اگر اپنے رب اجد وجل کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی اس عظیم ترین نعمت کی قدر کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے اور پھر اسی موقع پر میں کہ آج ماشاء اللہ یہ دو نے شاہ فرمایا کے پچیسویں شب بھی ہے اور ایک لحاظ سے یہ ممکنہ شب قدر بھی ہے تو اس طرح سے بھی اس شب کی قدر کرنی ہی چاہیے اور پھر الحمدللہ رب العالمین دنیا بھر کے اختاریوں کے لیے الحمدللہ رب العالمین بہترین موقع اب قریب قریب ہے کل کا دن انشاءاللہ شاء اللہ جل خیر سے گزر جائے تو پھر جو شب آئے گی وہ رب العالمین دنیا بھر کے آشخان رسول دنیا بھر کے آشخان اعظم اور عاشقان افطار کے لیے الحمدللہ للہ شد عید ہوگی تو یہ بہترین مواقع ہیں بہترین ایام ہیں بہترین لمحے ہیں پر مثبت لمحے ہیں جہاں فکر بھرے لمحے ہیں وہیں الحمدللہ للہ فکروں سے آزاد کرنے والے لمحے ہیں عجیب و غریب قسم کی کیفیت اللہ تعالیٰ آپ کے درج بلند فرمائے یعنی مطلب کہ میں اظہار مسرت کروں میں خوشی کا اظہار کروں اپنی نااہلی اور کمزورفی پر شرمندگی کا اظہار کروں مطلب کچھ سکھائی نہیں دینا مگر यह موقع زندگی میں بار, بار نہیں ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ سال ہمیں اس طرح سے شب آزادی نصیب ہوگی اس طرح سے شب قطر نصیب ہوگی اس طرح سے شب چھبیسویں شریف نہ جانے مطلب ملے گی یا نہیں ملے گی وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ پر الحمد للہ حاصل ہے تو ہم اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے فیضان ہمارے نگران دامت آمد العالیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے الحمد رب العالمین اصلاح امت کے لیے کتنے بہترین چینل کا فرمایا اتنی بہترین تحریک کا اہتمام فرمایا تحریک میں موجود اکیاسی سے زیادہ شعبہ جات کے جو الحمد ہر شعبہ اپنی جگہ پر معاشرے کی ایک اہم ترین ضرورت کو پورا کرتا ہوا شعبہ ہے اس اس اس اس تمام تر ایفرٹس پر ہم امیر السنت دعمت برکات العالیہ کا نگران شعرا کا حضور امیر السنت دعمت برکات العالیہ کے اہل بیٹ کا حضور کے مبارک شہزادوں کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں مرکزی مجلس شعاء کے ان اراکین کا کے جو انتہائی کوشاں ہیں اللہ مجھے بھی ان کے صدقے نصیب کرے کہ میں کوشش کرنے والوں میں سے ہو جاؤں کہ جنہوں نے الحمد امیر سنت کی دعوت اسلامی کو دن پچیسویں رات ترقیاں دینے میں اپنے شب و روز سفر کیے اپنے گھروں سے سفر کیا اپنے وطن سے سفر کیا بیرون ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں احتکاف کر رہے ہیں بیانات کر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یہ شبِ ولادت کے مبارک اجام چونکہ قریب قریب ہیں کل ہی کی شب ہے شبِ آزادی کی رات ہے کل شب ولادت کی رات ہے اس, اس یہ 26 گھنٹے جو گزر رہے ہیں یقین مانیے کہ اس کے بعد ستائیس شب ہے اس کے بعد ستائیس شب ہے گی نا کل تو چھبیس ہی شب کہہ جی رہا ہوں اہمیت کیبیسویں شب کی اہمیت کیا مل اور ستائیس شب کی تو کیا بات ہے بس وہی والی بات ہے کا مدنی پھول کہ انسان جس شب کی قدر کرے وہی اس کے لیے شب قدر بن ہے تو اللہ آپ کے سب کے ہمیں شب قدر نصیب کرے ہر شب کی قدر نصیب کرے ہم قدر دانوں میں سے ہو گزاروں میں سے ہو برمہ برداروں میں سے ہو جائے یا سیدی بس آخر میں یہی چند التجائے کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ رب العالمین دنیا بھر میں جہاں جشن ولادت کی مبارک ایام منائے جا رہے ہیں جشن آزادی کی مبارک ترکیبیں منائی جا رہی ہیں اس موقع پر میں دار المدینہ کی خدمت کے اعتبار سے فقط مدنی شنوئی کے ناظرین کی طرف عاجیزہ میں انتظار پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ جشن آزادی مناتے ہیں آپ کا اپنا انداز ہے حضور امیر علیہسنت برکات اللہ علیہ نے جشن آزادی کی طرح منانا سکھایا آپ فرما رہے ہیں. بس اس موقع پر میں حضور امیر علیہ سنت آمد اللہ علیہ کی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے نن مننے سے شعبے ایک نیو بارڈ شعبے دار المدینہ کی طرف سے آپ کی خدمت درج رہا ہوں کہ شاہ اللہ اس مبارک وطن پاکستان کی ترقی اس کی سالمیت اس کی بقا میں دعوت اسلامی جی ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس ساری دنیا جانتی ہے اس وطن کے دفاع کے لیے اس وطن کے امن کے لیے اس وطن کی سلامتی کے لیے اپنے رب اجد کی حضور دعا کرنا اور اس کے معاشرے کو پر امن رکھنے کے لیے الحمدللہ جس طرح سے دعوت اسلامی کام کر رہی ہے یہ من الشمس ہے دار مدینہ الحمدللہ رب العالمین اس وطن سے جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے ان شاء علم کے اجالوں کو مزید بڑھائے گا جامع المدینہ ہو یا مدرسۃ المدینہ یا الحمدللہ اس وطن سے اندھیروں کو دور کر کے علم کے اجالوں کو لے کر آ رہے ہیں وہیں پر ایک حسین اضافہ دار المدین ہے میں آبادی کے اس موقع پر دار المدینہ مجلس کی طرف سے امیر اہل سنت دامت برقاتم الحالیہ کی بارگاہ میں یہ عزم تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ میں اب باپا کریم دامت برکاتوں العالیہ اور ان کی میٹھی چہی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران تاری دامت برکاتوں العالیہ کی بارگاہ میں یہ دارالمدینہ کی طرف سے عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل چودہ اگست کے اس موقع پر چھبیسویں شریف کے اس موقع پر میں یہ عزم کرتا ہوں میں ارادہ کرتا ہوں رب العالمین وجل ہمیں تقامت دے مجلس کی طرف سے عرض گزار ہوں کہ ان اللہ وجل اس ملک سے اندھیروں کو دور کر دیں گے جہالت کو دور کر دیں گے اور ان شاء علم کی روشنی کو ہر ہر جگہ وطن عزیز کے چپے چپے میں بالخصوص پسماندہ علاقوں میں غریب علاقوں میں کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا کوئی ترکیب نہیں بانتا نہیں بنا پاتا اور غریب وطن وطنی غریب پاکستانی ہمارے اندھیروں میں رہتے ہیں جہالتوں میں رہتے ہیں غربتور میں رہتے ہیں کسم کسی میں رہتے ہیں یقینی میں رہتے ہیں ان شاء اللہ اجزا وجل ان تک علم کی روشنی پہنچائیں گے ان تک علم کا اجالا پہنچائیں گے انہیں دین خدا کا پیغام پہنچائیں گے اسے انہیں مسلط عقاط کی, کی تبلیغ کریں گے انہیں ان شاء اللہ خال اللہ کالا رسول اللہ کا پیغام پیش کر کے ان شاء اللہ اج وجل یہ نیت کرتے ہیں کہ ان کو دین اور دنیا میں ایک بہترین علم کی صورت بنا کر مبلغ اسلام اور داحی اسلام بنانے کی بھرپور صحیح کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یا پھر یہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے جب ہم ارادے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سب سے ہمیں استقامت کی نعمت ادا کریں بہت بہت شکریہ آپ نے شفکر, شفکر فرمائی شفکر فرمائی شفکر فرمائی جزاک الحرا چلتا السلام علیکم اللہ وبرکاتہ کوشش ہے کہ پاکستان یا باہر بھی سفر کریں ماشاء کہ اس طرح کے ارادے ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کے لیے بھی یہ اس کا اظہار کریں کہ ہر جگہ انگلش بولنے والے پڑھے لکھے سمجھدار نہیں ہوا کرتے جیسے ہمارے یہاں اردو بولنے والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو میرا یہ تجربہ ہوا ہے کہ جب بیرون ملک ہم نے سفر کیا تو وہ انگلش بولنے والے ملے لیکن ان کی انگریزی ایسی ہے جیسے کہ مطلب ایک ایک قومی زبان ہے وہاں کی تو انگریزی بول لیتے ہیں لیکن تعلیم نہیں ہے لیکن انگلش نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں تعلیم نہیں ہے وہ جیسے ہم ہم اردو دان اگر ہمارے اردو سنے تو بعضوں کا تیرت کرتا ہے نا کہ تو اسی طرح اگر انگلش سیکھا ہوا اگر بولے نہ سنے نہ تو بولے کہ یار ان کو شاید بولنے نہیں آتی تو انشاءاللہ ان کو سفر کرائیں گے بیرون ملک کی باری ہے تو یہ جائیں گے انشاءاللہ ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی دنیا کے چپے چپے میں انشاءاللہ شاء عاشقہ نے رسول کے بچوں کو دعوت اسلامی علم دین کی اور یہ اصری علوم کی ایسی چھتری دے گی جس کے سائے میں رہ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سکون کا سانس لیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ حضرت. حضرت. سب کالز ہیں ناظرین لے لیں وہ بھی شامل کر لیتے ہیں جی سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شکیل اختاری ہے میرا آج حساب سے سوال یہ ہے کہ جشن آزادی منانے کے لیے کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ رات کو بنتی مذاکرے میں آ جائے ان شاء اللہ بابا سے پوچھوں گا میں ابھی تو میری جو پرسنلی نیت ہے جی ان میں سے ایک نیت ہے کہ میں آپ سب کو فیضان مدینہ میں لانا چاہتا ہوں اور میں باب المدینہ کے باہر والوں کو مدی چندر کے سامنے بٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ بیٹنگ دشن آزادی کے نام پر ممکن ہے کہ ایسے پروگرام بھی ٹی وی پر نشر کیے جائیں جن میں عورتیں بے پردگی موسیقی ہلہ گلا غیر شرعی معاملات علامان وال آزادی خوشی کے نام پر جی جی بس میں چینل کے ناظرین کو یہ شعور دینا چاہتا ہوں آپ شعور بیدار کیجیے گناہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے میوزک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے موسیقی کیا بلا شے ہے بے پردگی کیا بلا ہے اس بے پردگی کی بلا کو اور اس موسیقی کی وبا کو اس کو محسوس کیجیے گناہ کو گناہ سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ کی نافرمانی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا ڈر ہے کہ کہیں اس رب قدیر کی ناراضگی کے سبب کہیں ہم سے ہماری نعمتیں نہ لی جائیں لہذا میں مدنی چینل کے ذریعے تمام عاشقان رسول کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہرگز ہرگز گناہ و بڑے سلسلوں کی طرف مت جائیے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچنا نصیب فرمائے پچیس ہی شب ہے بازاروں کا پروگرام ہے کینسل کر دیجئے کوئی بھی ایسا پروگرام ہے کینسل کر دیجئے اس رب کو راضی کریں اللہ عن کا تحب تو حب الفوا فار اللہ کافوبن توحب تحب خوائف و این اللّہ فوبن توحب الفا خوائف و اینی اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی تماشکا نے رسول کی مغفرت فرمائے اور باغ جنت میں ہمیں داخلہ نصیف السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جو ناش ہوا جی بار بار میں ایک سوال ہے جس نے آزادی کے دن جو لوگ ملی نغمے وغیرہ بناتے ہیں وہ لگانا اور سننا دیکھنا موسیقی کے ساتھ میں نمبر سر تقریباً ملی نغمے جو بھی ہوتے موسیقی تحت ہم نے مدنی چینل پر بھی قومی ترانہ چلایا ہے پاکر زمین شادباد اس میں کوئی موسیقی نہیں ہے ایک اور کلام بھی شرح ایک اور کلام ہے میرے داتا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان ایک طرح سے یہ بھی دیکھے تو ایک مطلب کہ مطلب کہ منی ہی جی کلام جی ہے جو ملکی, ملکی, ملکی, ملکی, مطلب مطلب ملکی محبت مم مم پر یہ مدی چلے وہ بھی چلا ہے اس سے بھی ہم نے شرعی رہنمائی لی ہے یہ ہم چلا سکتے ہیں تو اس طرح مطلب کہ جبکہ اشعار میں کوئی شرع گرفت نہیں ہے کلام میں کوئی شدید گرفت نہیں ہے اور نہ موسیقی ہے نہ یہ ڈھول ڈبا کے کچھ بھی نہیں ہے عورت کی آواز عورت کی آواز ہے تمام تر خرافات سے اور شرعیت جن چیزوں سے منع کی ان چیزوں سے پاک ہو وہ کلام اپنی جگہ پر ہے سب ایک ایسی سوچ آ رہی تھی کہ تقریباً ہر پاکستانی بچہ ہو بڑا ہو چھوٹے بھی لگے ہوں گے جھنڈیوں میں اس میں اس میں جو سکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر تیاریاں ہوتی ہیں ہم نے چودہ اگست جو ہے وہ زندگی بھر منائی ایک اپنے انداز پر منائی آج اگر تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کر کے جو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں رب کے بارگاہ میں مناجات کر کے گڑ گڑا کر رو کر التجائے کر کے دعائیں کر کے نوافل ادا کر کے ذکر و اذکار کر کے اس طرح منا کر دیکھیں تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ فیصلہ کر لیں گے لطف ان لاکھوں کروڑوں مسلمان آج سدا ریز ہو جا رہا آٹھ سال ایسا چینج ہو جائے گا ہم بولے یہ کیا ہو گیا مگر اپنی توبہ پر قائم رہنا جی اور رب کو راضی کرتے رہنا نیتیں بھی تو ہوتی ہیں نا تقاریر <تصفح> کی شرائط میں ہے اور توبہ کے ارکان ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو اور ندامت ہو ندامت یہ رکنی عزم ہے دیکھئے توبہ کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں ایسے مت خالی منہ پر چپت مان لینا ہے یہ کہ یہ نہیں مطلب کہ لگا ہوا ہے پہ کام ہے سود کا وہی کاروبار کھول کے بیٹھا ہوا ہے رشوت کا وہی کا اب سود نیت کریں ہمارے موسم سود ختم کریں گے ان رشوت ختم کریں ختم کریں گے ان نہ رشوت دیں گے نہ رشوت لیں گے نہ مطلب کہ سود دیں گے نہ سود لیں گے نیت کریں نا رشوت خدل خصوص رشوت تو ختم کرنے کی کوشش کریں اپنے ملک سے کہ یہ رشوت کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ ایک واٹر ٹینک اتنا بڑا واٹر ٹینک ہے فار ایگزامپل لیں تصور کریں کہ اتنا بڑا واٹر ٹینک ہے اور اس میں قانون ہے یعنی یہ ملک ہے یہ اس کو ٹینک تصور کریں اور پانی کی جگہ قانون لاز ہیں بایلاز ہیں ہمارے ٹھیک ہے یہ لیں رشوت جو ہے اس کی سائیڈوں کے لیکیج ہے یہ سارے قانون سارے بائلوز, اس لیج کے ذریعے باہر نکل رہے ہیں کچھ नहीं بچے گا खाली خالی खाली خالی یہ رشوت کا یہ ایک عجیب و غریب صاحب ہے یعنی پیسے لے لو جاؤ پیسے لے لو جاؤ پیسے لے لو بنا لو پیسے لے لو کر لو میں بیٹھا ہوں نا ارے بھائی بیٹھے بیٹھے کیا ہو چاہو مطلب ایک سیٹ ہے جانتے ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر مطلب کہ میری تنخواہ کو پندرہ بیس پچیس ہزار اوپر کی نہیں ہے اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے آخر اس سے پندرہ بیس لاکھ روپے کی دس بیس لاکھ روپے کی رشوت کی جی؟ اب وہ بیٹھے گا جو کیا یہ پچیس ہزار کی سیلری کے لیے بیٹھا ہے نہیں یہ بیس لاکھ روپے کی رشوت دے کر بیٹھا ہے برائی بیس جی. لاکھ روپے وصول کرنا ہے پھر وہ بیس لاکھ روپے کو آ کے ملٹی کر کے بڑھنا ہے اب یہ سارا کام نیت کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنا عزم کریں ایمان کی مضبوطی میری دعوت ایمان کی مضبوطی کی ہے اچھا جو جہاں ہے جس بھی منصب پر ہے وہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے منصب کے ساتھ انشاءاللہ شاء خیانت نہیں <سلام> خیانت نہیں اب میں پاکستانی ہوں مجھے محبت ہے اب میں کسی بھی منصب پر ہوں خواہ میں گورنمنٹ کے ادارے میں ہوں پرائیویٹ ادارے کے اندر ہوں میری کوئی بھی مصروفیت ہے اپنے ملک کے لیے اپنی حسب طاقت جو ہے وہ آج کی رات اگر نیت کریں اور واقعی اس پر قائم رہیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم خوشیاں جو ہے وہ زیادہ ہمارا سلسلہ اسی پہ چلتا رہے گا کال بھی ہاں لانے جی نیکسٹ السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام و رحمۃ السلام و اللہ, ورحمت ورحمت اللہ, اللہ, ورحمت اللہ محمد بلال اطاوی اٹک سے نگرانی شورا کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ چودہ اگست کو جس میں آزادی کے سلسلے میں جھنڈے اور کوئی حرج نہیں ہے اگر جھنڈیوں میں کوئی معنی شرعی چیز نہیں ہے لگا سکتے ہیں امید ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے والا مدنی چینل پہ بھی دیکھیں گے اور اس میں بھی ایسا وہی احتیاط کے لگانے کے بعد پھر اتار بھی لیں کیونکہ تحریر شریعت کے تقاضے یعنی ہر کام شریعت کے تقاضے پورے ماشاءاللہ اللہ نیکسٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام غلام سرو ہے کشتیاں شریف سے بول رہا ہوں لیکن میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آزادی کے موقع پر اور یہ اس بجلے سے شرا اور اپنا یہ امیر اہل سنت کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں یہ جو کام دال اسلامی کر رہے یہ بہت اچھا کام ہے یہ بہت ہی اچھا کام ہے اور ماشاء اللہ اللہ پاک ان کو اور زیادہ زیادہ, زیادہ ترقی اور زیادہ زیادہ ان کو زیادہ زیادہ کام کرنے کی اور ہمیں بھی مجھے بھی اس کام کو کرنے کی توفیق اللہ بارد سب کو جزائے فرما کرتے ہیں دعا کریں رب کریم ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا حبیب خوش ہو جائے علادت فرمت علادت بڑھ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رو درود اللہ اللہ ہم سے سا کام لے لے مگر میں یہ ضرور ارض کروں گا واقعیتا دعوت اسلامی یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے اور جس طرح دعوت اسلامی اس امت میں اصلاح کا ایک پروگرام لے کر چل رہی ہے سلسلہ لے, لے کر چل رہی ہے ملک کی نیک نامی کا نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ ہم جاتے ہیں الحمد للہ سب کو پتا ہے کہ ہم کس ملک سے آئے اور سب کو دنیا بھر کے حالات پتائیں ہم میں خود پرسنلی پاسپورٹ کاؤنٹر پہ رکھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے گٹا پر حالانکہ بہت سارے پرابلمز ہیں دنیا بھر میں ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے دنیا بھر میں اور پوچھتے بھی ہیں کہاں سے آئے ہیں بتاتے بھی ہیں سر اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں پاسپورٹ بھی دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن اس سچ میں نے آج تک کوئی ایسا میجر پرابلم دیکھا نہیں ہے الحمد الحمدللہ آلموسٹ اپنے اسی گیٹ اپ کے اندر میرے بہت سارے اسلامی بھائی امریکہ میں یورپ میں یو میں, کے میں افریقہ میں فارسٹ کے اندر ہم مطلب جاتے رہے ہیں دیکھیں کسی ایئرپورٹ کے اوپر کسی سبب سے اگر آپ کو کوئی مطلب کہ چیک کر رہا ہے یا آپ سے کوئی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس کو ہر چیز اس کو فیل نہ کریں یہ ہمارے ملک میں بھی ہمارے ایئرپورٹ پہ بھی ہوتا ہے بٹ ڈیفینیٹلی وہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ مطلب کے کسی معاملے میں اگر ڈاؤٹ ہوا ہے تو وہ اپنی مطلب کے اطمینان لے گا لے گا اس کے بعد مطلب وہ آپ کو ریلیز کرے گا کسی ملک کے ویزے کا ہو جانا اس ملک کی اینٹری نہیں ہے آپ کو اس ویزے کے ذریعے اس ملک کے ایئرپورٹ پہ اترنا اب اس کے امیگریشن کا کام ہے کہ وہ ریلیز کرتا ہے یا نہیں کرتا تو آپ پروسیجر میں گزریے لیکن بس پرابلم کا نہیں ہے پرابلم کہاں آتا لیکن اب ہمیں کو فیس کرنا ہے اور ہم نے ہمارے اسی انداز سے ساری دنیا میں سفر کرنا ہے میں نے ویڈیوز دیکھی تھی جب امریکہ میں ہمارے حاجی عبد گئے تھے بیس بیس پچیس تیس تیس موبائل لیکن ایک ہی گیٹ اپ کے ساتھ امریکہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر فلائٹیں فلائٹیں کیونکہ ٹھیک ہے وہ ایک فلائٹ ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ بیس بیس پچیس اسلام ہے ایک ہی گیٹ اپ کرنے جب امریکہ کے ایئرپورٹ سے یہاں نکلتے وہاں نکلتے یو کے یوروپ سے ہم مطلب تھا لینڈ گئے یہاں سے ساؤتھ کوریا گئے وہاں سے پھر ہم مطلب کہ وہ ہانگ کانگ گئے پھر افریقی ممالک گئے ساؤتھ افریقہ گئے اور کتنے دنیا بھر کے ممالک میں گئے مطلب ہمیں گیٹ اپ کی وجہ سے اس طرح نہیں ہے ماشاء ہمارا پاسپورٹ گرین پاسپورٹ ہے الحمد پاسپورٹ ہی گرین ہے پاسپورٹ ہی گرین ہے گرین ہے گرین گرین سر پر گرین پاسپورٹ گرین ہی گرین گرین گرین ہے ہے جاؤ تو یوں مطلب کہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں سے سازشوں سے بچائے اور اس کو برکت اور ترقی اتنا فرق آمین جزاک اللہ نیکسٹ کال دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام سید شوکت ہے میرا نجان شیوا سے یہ سوال ہے کہ میں اکثر بائک پر گزر رہا ہوتا ہوں تو کوئی بندہ مجھ سے لفٹ مانگتا ہے یا کسی کی بائک خراب ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں رکوں پر حالات کی وجہ سے میں تھوڑا گھبراتا ہوں اور میں نہیں رکتا ہوں اس کا مجھے خلاصہ عطا فرمائے اور مجھے یہ بتائیں کہ نا ہمارے اوپر یہ فرض ہے یا واجب ہے کسی کی مدد کرنا السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کا جواب دینے سے پہلے پچھلی کال جو تھی نا جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ حوصلہ افزائی کی میری زبان پر ایک جملہ تھا جو میں رہ گیا میں پورے چینل کے ناظرین برس کروں گا دعوت اسلامی کے دستوں بازو بن جائیے یہ کام ایسا جو آپ دیکھ رہے نا ان میں سے جو اسلامی بات شیار رسول کام میں اپنے اپنے طور پر جس حد تک مصروف ہے وہ ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے تو بہت سارے ایریا سے بہت سارے مطلب کے مطلب کہ وہ سوراخوں سے بہت ساری مطلب کے جگہوں سے مطلب گندگی آ رہی ہے سب ایک عام آدمی سوچے گا نا کہ میں کیسے دست و بازو دست و بازو یہ بنے کہ مطلب کہ صفائی کرنی ہے ہم نے گندگی کی تو ہر اسلامی بھائی پہ اول تو اپنے اپنا رخ مسجد کی طرف کرے ماشاءاللہ اسلامی بہن جتنی ہیں اپنےوں کو بے پردگی سے بچائیں دو چیز تو ہو سکتی ہیں صحیح آپ مسجد کا رخ کریں ہر اسلامی ہے جتنے میں راشے ہیں رسول مسجد کا رخ کریں مسجدوں میں جائیں نماز پڑھیں اسلامی گہنے گھر میں بیٹھ جائیں پردہ کریں سے بچیں دو کام ہو گئے تیسری چیز اب ہر گھر میں مدنی چینل آن کروائیے ہر گھر میں ہر گھر میں مدنی چینل آن کروائیے ہر وہ بات جو آپ پہنچا سکیں ضروری نہیں ہے صحیح. چینل کے ذریعے جو کچھ بات پہنچائی جا رہی ہے آپ جانتے پھر ایک ہی وقت کے اندر سارا میٹر کو بھی ڈلیور نہیں کر سکتا کنٹینیوسلی وہ دیکھیں گے تو کبھی نماز کی بات ہوگی کبھی زکوٰۃ کی بات ہوگی کبھی روزے کی بات ہوگی کبھی حیا کی بات ہوگی کبھی غیرت کی بات ہوگی کبھی زکوٰۃ کی بات ہوگی کبھی صدقے کی بات ہوگی کبھی سلا رہنے کی بات ہوگی ماں باپ کی بات ہوگی اولاد کی بات ہوگی ہر حوالے سے فرائض واجبات عقائد اعمال کی وقتاً وقت وقتاً وطن ایریا وائز بات ہوگی خواب کی تعبیر بھی جب پتہ چل جاتی ہے تو استخارہ بھی ہو جاتا ہے روحانی علاج بھی ہو جاتا ہے شرعی مسائل کے جواب بھی مل جاتے ہیں آپ خود غور کیجیے کہ آپ گویا کہ کسی کو چینل پر مدنی چینل پر بٹھا کر آپ اس کو بٹھا کر رہے ہیں آپ تصور کیجیے اب اس کو بٹھا کر رہے ہیں وہ مطلب وہ کس قدر مطلب کہ وہ ایک کان ہے علم دین کے وہ کیا جنت کی کیاری جی ان میں سے چن لو جب چن لو بھارت کی کیاریوں سے گزرو تو ان میں سے چن لو چن لو علم دین اس کو علم دین کی محفلوں سے تعبیر کیا گیا تو یہ مطلب کہ تو اب یوں ہمارے دستوں بازوں بن جائیں سبحان اللہ نیت کر لیجئے اور نیتیں بھیجئے بھی اور آج کی رات تو ایسی نیتوں کی رات ہے اچھی اچھی نیتیں کریں اللہ تبارک و وغیرہ ہم سب پہ اب یہ ہمارے موٹر سائیکل والے بھائی دیکھیں مدد تو کرنی چاہیے یہ میں مانتا ہوں مدد کرنی چاہیے اور دکھیوں کی امداد کرنی چاہیے لیکن آپ نے جس ڈاؤٹ کا اظہار کیا ہے نو no ڈاؤٹ ہے وہ نو ڈاؤٹ یہ ڈاؤٹ واقعی مطلب کہ تو بیٹھے گا پیچھے آپ کے آگے جگہ بولے تو اتر جا ایک اسلامیہ نے مجھے اپنا واقعہ سنا پچھلے ہفتے بات ہو رہی تھی کہہ رہے تھے ایسی جذبے میں میں نے بٹھا لیا اب بٹھا تو لیا چند دنوں کے بعد میں سوچوں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو اتنا گھبرائے وہ کہ اگلے سٹاپ پر رونق والی جگہ پر انہوں نے اسے کا معذرت میں آگے نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ تو یہ تو ہے یہ بھی میں اب اس سے کیا جواب کر کروں مدد پریشان دکھی موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے کار خراب ہو گئی ہے رکے آدمی غمخواری کرے پریشان حال کی پریشانی دور کرے اس پر کتنا ثواب ہے تہتر رحمتیں نصیب ہوتی ہیں پریشان حال کی پریشانی دور کرنے پر اور گناہوں کا کفارہ اور نہ جانے کیا کیا جو کسی مسلمان کی مدد میں مصروف رہتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے اس کی حاجت پوری کرتا ہے اس کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں سارے فضائل ہیں اب یہ کہ اس معاملے میں میں کوئی فائنل جواب دینے کی فرض اور واجب کا انہوں نے پوچھا ہے تو اب اس کو فرض یا واجب تو عمومی حالات میں قرار دیا بھی نہیں جا سکتا تو حالات صحیح کار میں کسی نے بٹھا لیا تو وہ کار والا تھوڑی دیر میں بےکار ہو جائے گا وہ بےکار ہو جائے گا تو ادھر تو اتر جائے وہ بھی اتر کے نہیں آئے گا وہ بھی ادھر جاب مار کے اوپر آ جائے گا بولے گا جا بھائی اس کو بھی درست کرنا ہے سر آپ کتنا یہ موٹرسائکل پر چلے جاتے ہیں پیچھے بیٹھے تو وہ بولے گا جو جیب میں ایک ہاتھ سے تو موٹر سائیکل چلا اور ایک ہاتھ سے مجھے رکشے سے کود کر دوسرے رکشے میں آنے کے واقعات عجیب و غریبی صدر ہی کا واقعہ کسی نے بتایا کہ رکشے میں بیٹھا ہوا ہے لانگے بازار کوئی وہ نہیں ہے ساتھ میں ایک رکشا آ کے لگا اس میں سے کود کر یہاں پر آیا اب ہم دیکھیں گے ہمارے حالات کیسے ہیں یہ بھی آج اب نیت کریں ان شاء اللہ ہم نیکی آل کی دعوت دے کر ان حالات کو درست کریں گے مطلب سب سے بڑی جو اسرو جو میں می، جو آپ کو بہترین ذریعہ ہے وہ نیکی کی دعوت عام کرنا برائی سے منع کرنا ہے ایک ایک کو نیکی کی دعوت دیں برائی سے منع کریں مسجد میں لے کر آئیں اجتیما میں لے کر آئیں میں کہہ رہا ہوں مدنی چینل دکھائیے دیکھنے کی ترغیب دے رہی ہے ان شاء اللہ تبارک آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے بہت معاون اور مددگار ثابت ہوگا کئیوں کی ایسا توبہ کرنے کی نیتیں بھی سننے میں آئی ہیں جو اس طرح کے تھے بتہ خوری میں مبتلا تھے ڈکیتوں میں مبتلا تھے لیکن الحمد للہ مدن مذاکرہ سنا مبلعزین کے بیانات سنے تو ان کی بھی اصلاح کا سبب ہوا اور یہی اس کا حل ہے اور یقینا یہ بھی ہمارے معاشرے ہی کے افراد ہوتے ہیں کسی نہ کسی گھر ہی سے اٹھ کر آتے ہیں کوئی بچپن سے ہی اس کے نہیں ہوتا کہ اس نے ڈاکو بننا گئے گئے یہ ہم انشاءاللہ شاء ان کو لائیں گے ان شاء سارے آجا زبردست کے ماحول میں مبلک بن جائیے اور ان شاء اللہ مل جل کر دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھوئے بچائیں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا ساللہ. کے لوگوں کی کی کوشش کرنی انشاء انشاءاللہ ارض وزن نیکسٹ کال السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اکرم اچاری ہے نور کر رہا ہوں نگران شع کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور آج جشن آزادی کے نام پر بہت غیر شریح کام ہوتے ہیں فنکشن ہوتے ہیں وہاں پر بے فرضگی ہوتی ہے حضور ہم ہمارا سلسلہ بہت ہی پیارا پیارا سلسلہ ہے اسلامی زندگی تو حضور ہم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام جشن آزادی منانے کا کون سا انداز دیتا ہے اور ہمارے آپ پاپا جانی کے قریب بھی آتے ہیں اور پاپا جانی جشن آزادی منانے کا کیا کس طرح کا طریقہ ہیں یہ بھی ہمیں بتا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام اللہ وبرکاتہ کچھ نہ کچھ باتیں میں عرض کر چکا ہوں جی میں ابھی یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو نہیں بتا تو بھائی نہیں بتائیں گے پاپا سے پوچھوں گا پاپا سے پوچھیں گے یہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ رات کو مدی مذاکرے میں آ جائیے ان شاء باپا سے پوچھیں گے انشاءاللہ شاء بارہ بجے کے بعد پوچھیں گے براہ راست پوچھیں گے بارہ روز نہیں پوچھیں گے ہم بارہ بجے کے بعد پوچھیں گے جب آپ کے مدنی چینل کے اوپر آپ کے وطن عزیز کا جھنڈا آ جائے گا سبحان اللہ سہان اللہ انشاء اللہ آ جائیے نیت بھی کر لیجئے اور دعوت کو بھی عام کیجئے کہ آج رات کچھ ہونے والا ہے مدنی چینل پر ویسے تو روز ہی ہوتا ہے آج ایک خصوصی سوال ہے آج رات کیا ہونے والا ہے کچھ ہونے والا ہے انشاءاللہ نیکسٹ میں نے ہے اس کے بارے میں بتائیں کو پسند ہے اللہ اکبر کیا بات ہے آپ نابالغ آپ کی آواز صحیح لگتا ہے آپ رب کریم کی بارگاہ میں اپنے ننے منع ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو نظر بد سے بچا اور ہمارے ملک میں رہنے والوں کو آپس میں محبت پیار اتحاد عطا فرما دیں ٹھیک ہے بیٹا بچوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ ایسا یہ تو کافی گفتگو الحمدللہ ہو گئی کالز بھی ہم نے کافی شامل کی ہیں اور ہمارا جو موضوع چل رہا تھا راستہ چلنے کے حوالے سے آنے جانے کے حوالے سے تو اسی حوالے سے اگر آج رات کے مناسبت سے راستہ چلنے کے کچھ مدنی پھول اور کچھ آداب بیان ہو جائیں ایک تو یہی کہ خود پیدل چل رہا ہو تو کیا کرے اور آج رات ٹریفک اور اس طرح کے جو معاملات ہوں جو آج رات ایک سب سے بڑا مجھے ایسا امید ہے دیکھیں ایک ایک امید بنتی ہے کہ عمومی طور پر جیسے یہ رات مناتے نا جی شاید آج رات امید کرتا ہوں میں ماشاءاللہ کم ہو کیونکہ ہے مسلمان کو رمضان سے محبت ہے بڑی راتوں کا کچھ ادب احترام جذبہ ہے الحمد للہ تو, تو امید کرتا ہوں کہ یہ کریں گے ادروائز یہ جو موٹر سائیکل کی جو مطلب جو شور ہے نا اور دوستوں کو بٹا لو وہ کرتے جو بھاگتے ہیں پھر وہ جو کاروں میں بیٹھے رہتے ہیں کھڑکی وہ نکل کر نکل کر, کر باہر بیٹھے رہتے ہیں جھنڈے لے رہتے ہیں ہلہ گل مناتے ہیں نا شور مچاتے ہیں چھیڑتے ہیں اچھا یہ لڑکیاں بھی بعض کوئی مجھے نہیں لگتا کہ پتہ ہے لڑکیوں کو کہ یہ منچل ہے لڑکے روڈ پر آئے تو یہ کیوں نکلی पर روڈوں پر کیا کرنے کے لیے نکلی करने تماشا کرنے نکلی تماشا بنانے نکلی ہیں تو یو نہ کریں اور انہی عطا حقوق وا جو حقوق یہ بات کا مسئلہ ہے کہ حقوق کے عامہ یعنی لوگوں کے حقوق تلس نہ کریں راتوں تنگ نہ کریں وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر وہ جو بھی ہلک کرتے ہیں اچھا ون ویلنگ بھی تو کرتے ہیں اور کتنا خطرناک ہوتا ہے اور معذلہ پھر بھیجے نکلے ہوئے پڑے ہوتے ہیں تو کسی کا بازو ٹوٹا ہوا با ہوتا ہے ایمرجنسی میں ویسے شاید ایسے ان مواقع پر ہاسپٹل والے بھی زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہوں گے کیونکہ معاشرے کا طبقہ اور وہ بھی نوجوان طبقہ مجھے جہاں تک یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے اس پہ اچھل ہوں کر کے اچھلا یہ جا رہا ہے اس کو دس ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ایک ویل پہ جا رہا ہے ایک ویل پہ جا رہا ہے کے نکل گیا اس کی موٹر موٹرسائکل اندر میں پتھر نیچے آ گیا <tip> <tip> جب کوئی مطلب ڈسٹبلنس ہو گیا اب وہ کھڑکیا یہ گرکیا گر گیا یہ گر گیا گر گیا ساری گاڑی آگے نکل جائیں گی بےچارے کو اس کو دو چار اگر دوست ہوگا تو اٹھا کے لے جائیں گے میں اب اس سے پوچھتا تمہیں کیا ملا چلو اب نہیں گرے آپ نہیں گرے ہو کے چلے گئے آپ چاہتے کیا تھے آپ کی تعریف ہی کروانے ابھی مطلب ملا ٹاہ ہے چند لوگ دیکھیں گے انہیں کیا ملا کیا تعریف بھی کانوں تک تو نہیں پہنچتی تجھ بھی نہیں ہوتا بلکہ میں وہ بتاؤں اس کو خوش کرنا ایسے ہوتا ہے کہ وہ پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے اب میں دیکھ ڈے ڈھشیار صحیح ڈیڑھ روشیار بولتے ہیں خالی خالی دکھانے کے لیے اور مطلب کہ یہ مطلب وہ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں مطلب کہ ہر کوئی مطلب کہ اپریشیٹ نہیں کرتا صحیح. ہر کوئی سراہتا نہیں ہے اور ادب اخلاق کردار ان تمام چیزوں میں رہے ہیں. اب مطلب کہ نوجوان نہیں ہے تو ایسا تھوڑی کہ مطلب کہ ایسی مطلب کہ مستیوں کے ساتھ ہی زندگی گزارے میں کہہ رہا ہوں مسجد میں آ جاؤ بھائی مسجد میں آ جاؤ ان شاء مل کر ان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ایسا موضوع کی طرف آتے ہیں کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے اور مجلس کے حوالے سے تو اس میں کچھ روایات تھیں تو ایک روایت ہے ترمزی شریف میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو یہ حلال نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان جدائی کرے یعنی دونوں کے درمیان میں داخل ہو کر بیٹھ جائے دو آدمی بیٹھے ہوئے بیچ میں آ کر بیٹھ, بیٹھ جائے پیارا آداب ہے وہ دونوں کی ہے دوستی ہوتی ہے محبت ہوتی ہے تعلق ہوتا ہے مگر یہ کہ ان سے اجازت اگر وہ کہتا ہے بیٹھ جائیے جی تو پیچھے سے کیا کرے گا اور دیکھتا رہے گا پہلے حال اچھا تھا آپ کے آنے سے پہلے آل آل آل حال آپ نے آ کر ہمارا حال برا کر دیا حال کر دیا تو یہ حدیث پاک کا ایک ادب ہے جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے اسی طرح محفل کے اندر مجلس کے اندر یہ جہاں جگہ نہیں ہوتی وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہدف ہوتا ہے بالوں کا دیکھو بھائی صاحب آپ کو بھی تجربہ ہوگا اجتماع کے اندر بیٹھے نا ایسا ایک لگا ہوا ہے اچھا ایک آئے گا پیچھے سے اور اس نے اپنا یہ مائنڈ بنانا ہوتا ہے کہ میں نے وہ پنکھا نمبر فلا کے نیچے جا کے ٹارگٹ ہے اب اس کے راستے میں جو بھی آ رہا ہے بوڑھا ہے بچہ ہے کسی کے ہاتھ پر کسی پر وہ جائے گا اور اپنے ہدف پہ جا کر اس نے بیٹھ جانا ہے تو یہ بہت بری بات ہے پہرا کر صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا اور صحابہ کرام کی جو سیرت میں روایات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں جگہ ملتی اور مجلس کے کنارے پر ہی وہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس کا بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے ایک اور روایت ہے جس میں ایک اور ادب کو بیان کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھو وفو مرض کر رہا ہوں اور اٹھنے سے پہلے تین مرتبہ یہ کلمات کہہ لو بہت ہی پیاری دعا ہے سبحانک اللہ و لا کا الا انت انتا اصطا فرو کا و اطوب الد ہو گئی ہوگی ناظرین کو جی اجتماع جو دیکھتے ہیں ہمارے تقریباً سلسلوں کے بعد ایک روٹین ہے الحمدللہ للہ اس دعا کو بھی مسلمانوں میں عام کرنے کا سہرہ میں کہہ سکتا ہوں رعوت اسلام میں آیا ہے ذہن بن رہا ہے آہستہ آہستہ لوگوں کا اور اس کی برکن بھی تو کتنی پیاری ہے کہ گناہوں کی معافی ہے اور جو اچھی باتیں اس مجلس کے اندر کی گئیں خیر کی باتیں کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہر فرما دیتا ہے دو فرمایا درود والی بھی روایت ہے جی کہ جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے وہ بغیر ذکر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم درود پڑے وہاں سے متفرک ہو گئے انہوں نے نقصان کیا اگر اللہ چاہے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے کتنی یعنی اس میں اس کو ترغیب ہے اور ترہیب بھی ہے کہ جبت جبت تباہ میں جو نششت کا ہے جی وہی کہ ربت کے تباہ کاریوں میں ابتدا ہی میں جو درود پاک کی فضیلت لکھنے کا معمول ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص مجلس میں حاضر ہو اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صلی اللہ علا محمد تو بیٹھتے وقت جو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر فرشتہ مقرر فرمائے گا اور اس کی برکت سے وہ لوگوں کی غیبت کرنے سے محفوظ رہے گا اور اگر اٹھتے وقت پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اس جانے والے کی غیبت سے محفوظ رکھے گا تو یہ بھی مجلس کی یاطماری بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الرحمن محمد یہ جی پڑھ لیں ان شاء جی اللہ تعالیٰ لانا چاہ تو محفوظ رہیں گے آج پچیس شب ممکن ہے تا اس طاقرات کو شب قدر بھی ہمیں نصیب ہو اور شب قدر کی دعا جو حدیث پاگ میں آئی ہے اللہ فرفعنی علامہ انََََََََََ کافیبلف فرفعنی علامہ ان کا عفوبن توحیب الفا فعنی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہومیر سن رکھے ہیں آپ مجھے بڑے رکت انگیز مناظر نظر آ رہے ہیں لبئی اور آج کی رات برکت والی رات ہے دو امید کرتا ہوں بالخصوص باب المدینہ کے اسلامی بھائی عاشقین اصول بس جلدی جلدی فیضان مدینہ پہنچیں اور آج کی رات کو ہم اللہ کی عبادت پہ گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کل شیر حاضر ہوتے ہیں ہو سکے تو کل بھی آپ چاہیں تو جشن ولادت جشن آزادی کے سلسلے میں آپ ہمیں سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور کل چھبیسویں اور امیر سنت کی چھبیسویں ہم مناتے ہیں چھبیس رمضان مبارک ہو ہمارے پیارے امیر سنت جو ہمارے محسن ہیں ان کی تاریخ ولادت ہے دنیا بھر میں عشقا رسول امیر السلم سے محبت کرنے والے علما مشائق مبارکباد دیتے ہیں اور یہ جشن کی خوشیاں مناتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کے تحفے بھیجے جاتے ہیں نمازوں کی پابندی کے اور شرعی پردے کے اور امام زلفیں داڑیاں اجتماع مدنی قافلوں کے تحفے دیے جاتے ہیں جس سے خوشی ہوتی ہے یہ ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ اس اس ذریعے سے جیسا اعلان کرتے ہیں کہ جشن ولادت امبر سنند منا رہے ہیں اس ذریعے سے ہزاروں ہزاروں دنیا بھر میں اسلام اسلامی بہنیں نیکی کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ثواب امل سنت پیش کرتے ہیں آپ بھی ہی اس میں شامل ہو جائیے ان اللہ تعالیٰ کل جشن وداعت امیر سنت کی رات ہے اور اس موضوع پر بھی آپ چاہیں تو سوالات کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نہ فرمائیں آمین باہین نبی جی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے امیر اللہ سنت کی طرف چلتے ہیں